يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقوا منها زوجها وبذل منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين أبنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتعندها ورسوله فقد خذ صوزا عظيما أما بعد بين خير الحديث كتاب الله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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيب فجاءت الشفرات الموت بالحق ذلك ما كنت منه فحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سايته وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عند غطاءك فبصرق اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي في ذهنم كل كفار عنيد منع الخير معتد مريد الذي جعل مع الله لأنه خرفان فيه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تفتصموا الودي وقد قدمت إليكم الوعيد ما يودل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال عز وجل كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكره للباب وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلاماء مصنون کے بعد قرآن مزید کی تین آیتیں من آپ کے سامنے کی ہیں ان تین آیتوں کی روشنی میں آج کے خطبے میں میں انشاء اللہ تعالی اسلام کے نزدیک علم کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر کچھ دیر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا جو تین آیتیں آپ کے سامنے اللہ تعالی نے فرمایا علم والے اور بے علم, علم, علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے علم والے کا مقام علم والے کا رتبہ اور علم والے کا درجہ بے علم کے مقابلے میں اسلام کے نزدیک اللہ کے نزدیک بہت سی زیادہ بلند ہے اور اسی بنا فاطر کی آیت میں کہا گیا کہ اللہ اللہ من العلماء سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہوں گے لیکن علم والوں کا ڈرنا علم والوں کا تخواہ اور علم والوں علم والے جیسے کچھ اللہ سے ڈرتے ہیں صحیح معنوں میں اس طرح اللہ سے دنیا میں کوئی ڈر نہیں سکتا اس لیے سلح کہا کرتے تھے من کا نب اللہ جو اللہ تعالیٰ کو جس قدر زیادہ جانتا ہے وہ اللہ تعالی سے اسی قدر ڈرتا ہے تو اتنی بڑی شرف کی بات ہے کہ اسلام نے یہ کہا کہ اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے ہزاروں نمونے ہوں گے لیکن سب سے اعلیٰ تخوا اور سب سے اعلیٰ خشیت یہ علم والوں کی خشیت ہے اور یہ علم والوں کا تخوہ ہے سورہ مجادلہ کی ایت میں نے اپ کے سامنے چلاو کی تو ارشاد میں اللہ تعالی نے کہا يرث الا الله الذين درجات ایمان لانے کے بعد جو لوگ علم حاصل کر لیں جن کے پاس ایمان کے ساتھ علم کی دولت آ جائے اللہ تعالی ان کے درجات بلند کرے گا ان کے مراتب بلند کرے گا تو علم میں ایسی چیز ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے انسان کے مراتب کو بلند کرتی ہے اس دنیا میں آنے سے قبل روح زمین سے قبل اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت ادا کی،, کی نعمت کی بدولت اسے علم کی دولت کے بنا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت ادا کی اتنا یہ کہتا ہے کہ انسان دو انسان علم ایک ایسی دولت ہے کائنات کی بے زبان مخلوقات جنہیں جانور کہا جاتا ہے ہیوان کا آ جاتا ہے علم اگر کائنات کی ان بے زبان مخلوقات کے پاس بھی آ جائیں کائنات کی یہ بے زبان مخلوقات یہ حیوانات یہ پرندے اگر یہ بھی علم والے ہو جائیں تو اسلام کے نزدیک ان کی قسمت بھی بدل جاتی ہے سور جاتی ہے آپ جانتے ہیں کتہ کتے کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے شریعت نے حکم دیا کتے کو مارو پہلے مارنے کا عام حکم تھا بعد نے کہا گیا کھالے کتے کو مارو دوسرے کتوں کو چھو ہے. ایسا جانور جس کو شریعت میں اللہ سے اس کی بیان کی ہے لیکن اگر یہی کتا علم والا بن جائے اس کے پاس علم آ جائے شکار کرنے کا فن آ جائے شکار کرنے کا ہنر آ جائے تو اللہ کی کتاب پرانی مجید میں اس کا ذکر خیر ہوتا ہے سورہ معاہدہ کے پہلے روپوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکاری کتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا جو ہنر والے کتے ہیں شکاری کتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے فن ہوتا ہے ہنر ہوتا ہے، ان کے احکامات کی الگ ہیں جن کتوں کو تم ٹریننگ دیتے ہو شکار کرنے کی وہ اٹھ اگر شکار کرتے ہیں پکڑ کے لاتے ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے ان کتوں کا تمہارے لیے رکھنا جائز اور کرنے کی بات ہے کتا جس کو شریعت نے نوز بلّہ یعنی جہالت اور صلاحت میں کئی جگہ مثال کے طور پر پیش کیا لیکن اگر اسی کتے کے پاس علم آ جائے تو سبحان اللہ اس کتے کے احکامات بدل جاتے ہیں اس کتے کے مسائل بدل جاتے ہیں تو بھائیو وہ علم ایسی چیز ہے شریعت میں علم کو اس نظر سے دیکھا علم کی فضیلت میں سب سے بڑی بات یہی ہے جو صلی ربیم سسلم نے فرمائی کہ علم یہ انبیاء کی میراث ہے انبیاء اور رسول کی میراث ہے اس دنیا میں دنیا سے جانے والے انسان بہت ساری چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں دولت چھوڑ کے جاتے ہیں مال چھوڑ کے جاتے ہیں عہدہ و منصب چھوڑ کے جاتے ہیں کرسی ورسی چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن اس دنیا کے سب سے عظیم انسان جلی القدر انسان جنہیں امبیا رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے امبیا اس دنیا سے جاتے ہوئے جو جو میراث چھوڑ کے جاتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے وہ میرا علم ہے اللہ فرمایا وَإنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَطُ الْعَنْبِيَا وَإِنَّ الْعَنْبِيَا کے وارث ہوتے ہیں اور رسول کی وراثت وراثت یہ علم امبیا کی میرا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انبیاء کی اس میرا دنیا میں حقدار بنتے ہوں مستحید بنتے ہوں اس کو حاصل کرتے ہوں حدیث ہو جاتا ہے کہ انبیاء رسول کو جو اللہ امبیا اور دو طرح کا تھا دو طرح کا علم سب سے پہلا علم جسے علم شریعت کہا جاتا ہے علم دین کہا جاتا ہے اور علم صحیح معنوں میں کسی کو کہتے ہیں علم شریعت فرائض واجبات مستحبات اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کو علم شریعت کہتے ہیں اور پیغمبروں کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے پیغمبروں کا اصل مقصد یہی علم شریعت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا آسامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا اللہ کے بندوں کو اللہ کا مجھے فرما بردار بنانا یہی انبیاء کا اصل مشن ہوتا ہے اور یہی علم انبیاء علیہ السلام کی اصلی اور حقیقی میرات ہے علم دوسریوں کوئی جس کو علمات کی کائنات کا لوہے کا علم دیا گیا تھا لوہے کا فن دیا گیا تھا سلیمان علیہ السلام ہے کامرے کا چشمہ ان کے لیے کہا دیا گیا تھا سب سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی یہ کیا بھی علم ہے اور اسلام میں اس کی بھی اپنی اہمیت ہے جسے آج آپ سائنس کہتے ہیں جسے آج آپ دنیاوی علم کہتے ہیں جسے آج آپ عصر علم کہتے ہیں ان عصری علوم کی بھی اسلام میں اہمیت ہے لیکن حقیقت میں پہلے نمبر پہ جو درجہ شریعت دیتی ہے وہ علم شریعت کو دیتی ہے علم دین کو دیتی ہے اور ضمن نن یہ چیز کو سائنس کہا جاتا ہے عصری علوم کہتے ہیں اس کا بھی اس کا بھی اپنا اس شریعت میں اپنا مقام ہے آپ دیکھو قرآن کہتا ہے واحد الحم من رباط اللہ, قرآن کہتا ہے, اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے تیاری کرو, تیار کرو طاقت تیار کرو گھوڑے تیار کرو گھوڑ سواری کی ٹریننگ لو نبی وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اللہ اللہ آپ سرسم نے کہا کہ لوگوں قوت سے مراد رمی ہے قوت سے مراد رہنی ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کا قوت کی تیر اندازی سے کر رہے ہیں کہ سیننگ حاصل کرو اور زمانے کے حساب سے تیر اندازی جو ہے قوت کی تفصیل تھی موجودہ زمانے میں موجودہ زمانے میں جنگی اسلحہ جاتی میں اسی میدان میں انسان نے جو ترقی کی ہے تو اس کے, کے معنی میں اس کے مفوم میں وہ وسعت آ جاتی ہے جس میں تمام جنگی اسلحہ وغیرہ کی تیاری آ جاتی ہے. کہنا یہ اسلام یہ کہتا ہے کہ علم کی نت سے ہی ہر علم اپنی جگہ محترم ہے یہ اور بات ہے کہ بندوں پر سب سے پہلے جو چیز دائر ہوتی ہے وہ شریعت کا علم ہے آپ نے فرمایا تو العلم فریضہ سن کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کون سا علم شریعت کا علم دین کا علم مسلمان ہونے کے لیے اللہ کی توحید کو جاننا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا جاننا ضروری ہے نماز واجب ہو گئی نماز کتنے وقت فرض ہیں کیسے پڑھنا چاہیے زکات واجب ہو گئی زکات کتنے مال میں دینا چاہیے کتنی دینا چاہیے حج فرض ہو گیا حج کیسے کرنا چاہیے یہ جو علم ہے یہ ہر انسان پر فرض عائم ہے ہر انسان پر یہ علم پردہ آئین ہے اس میں انسان اگر کوتا کرے گا پکڑا جائے گا حدیث میں نبی کریم سسن نے جو علم کی فضیلت بتائی ہے بے شر احادیث اسی علم شریعت میں دلالت کرتی ہے آپ نے مشہور حدیثیں سنی ہے کہ طالب علم جنت کے راستے پہ چلتا ہے طالب علم جنت کے راستے پہ چلتا ہے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بھی جاتے ہیں طالب علم کے لیے چونٹیاں اپنی دلوں میں دعا کرتی ہیں طالب علم کے لیے مچھلیاں سمندر کے اندر دعا کرتی ہیں کون سا طالب علم یہ علم شریعت ہے یہ علم شریعت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی دو اشخاص ہیں ایک عالم ہے ایک عابد ہے ایک علم والا ایک عبادت گزار ہے ایک عبادت گزار رات بھر کا پڑھ رہا ہے عبادت کر رہا ہے اور علم والا بیگ کے دنیا والوں کو علم سکھا رہا ہے کون افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فضل العالم عادد کا فضل آپ نے کہا لوگو یہ جو عالم ہے اس عالم کی فضیلت اس عابد اور عبادت گزار پر ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کم سے کم در شخص پر ہو اللہ اکبر علم کی فضیلت ملازہ کیجیے پیغمبر علیہ السلاق وسلام کی جو فضیلت آپ کے صحابہ میں جو سب سے کمتر در درجہ رکھنے والے صحابی پیغمبر کی فضیلت سب سے کمتر در درجہ رکھنے والے صحابی پر جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت ہوئی ار متری بڑی چیز ہے اتنی بڑی دولت ہے اللہ ربل اس لیے شریعت نے کہا یا ایسی دولت ہے جس پہ جتنا بھی رش کیا جائے تھا میں آپ نے کہا اللہ اللہ فتح دنیا میں رش کرنے کے قابل کوئی دولت ہے دو دولتیں ہیں ایک حملہ جس کے علم سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. علم والے پہ جتنا بھی رش کیا جائے گا میں اور کہا دوسرا مالدار جس کے مال سے دنیا فائدہ اٹھا رہی ہو تو بہرحال شریعت کا علم شریعت کے علم کی اسلام میں جو ہے بڑی ب, ب, بڑی اہمیت ہے اور یہ علم انسان کے درجات کو بلند کرتا عبداللہ اس مبارک دوسری ہجری کے جانے معنی معدس ہے عبداللہ اب ہارون رشید اپنی لونڈی کے ساتھ اپنے شاہی محل میں گشت کر رہے تھے تفریح کر رہے تھے ہارون رشید نے دیکھا کہ شہر میں بڑی بھیڑ جمع ہے کسی انسان کے پیچھے سینکڑوں انسان دوڑے چلے جا رہے ہیں ہارون رشید نے معلوم کیا کہ یہ کیا مجموعہ ہے کیا منظر ہے لوگ کس مجموعہ کس منظر پہ جمع ہوئے پتا چلا کہ عبداللہ بن مبارک آئے وقت, وقت, وقت بنا ہوا یہ جیسے سنا ہرونشی کی لونڈی نے اپنے آتا ہر نشید سے کہا کہ بادشاہ سلامت گس نہ ہو تو ایک بات کہوں کہا کیا بات ہے میرا دل کہتا ہے صحیح مانوں میں بادشاہ تو یہ ہے نہ کہ آپ صحیح معنوں میں بادشاہ تو یہ ہے نہ کہ آپ آپ کی حکومت تو پولیس کے بل پر طاقت کے بل پہ ہے لوگوں کے جسموں پہ آپ حکومت کر رہے ہیں صحیح معنوں میں بادشاہ دیکھو یہ ہے جو لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا ہے یہ فقیر ہے کنگال ہے ناتوا ہے لیکن سحان اللہ اس کی قدر لوگوں میں کتنی ہے اور اس سے ملنے کے لیے یہ علم ہے یا اللہ تعالیٰ علم مانو کے بلند کرتا ہے اور یہ بات یاد رکھنا دنیا میں بہت سارے علوم ہیں لیکن علم شریعت کی خوبی کیا ہے علم شریعت کا کمال کیا ہے اسلام جو علم ہم سے چاہتا ہے اس کا کمال یہ ہے اسلام جس علم کی تلقین ہمیں کرتا ہے جو علم ہم سے چاہتا ہے وہ ایسا علم ہے جس علم کے ساتھ اخلاق ہو جس علم کے ساتھ ادب ہو جس علم کے ساتھ عمل ہو اسلام کے نزدیک اس علم کی کوئی قیمت نہیں اسلام کے نزدیک یاد رکھنا اس علم کی کوئی قیمت نہیں جس علم کے ساتھ اخلاق نہ ہو اسلام کے نزدیک اس علم کی کوئی قیمت نہیں جس علم کے ساتھ ادب نہ ہو اسلام کے نزدیک اس علم کی کوئی قیمت نہیں جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو آج لوگوں کا لوگوں کا ایک عام مزاج یہ بنا ہوا ہے ہر تقریر کرنے والے کو عالم سمجھ بیٹھے ہیں ہر تقریر کرنے والے کو عالم کا ٹائٹل دے بیٹھے ہیں اللہ کے تسم عالم وہ ہے علم والا وہ ہے جس کے علم سے پہلے اس کا عمل بولتا ہو جس کے علم سے پہلے اس کا کردار بولتا ہو جس کے علم سے پہلے اس کا اخلاق بولتا ہو شخص کی زندگی میں اخلاق نہ ہو جس شخص کی, کی شخص کی زندگی میں عمل نہ ہو جس شخص کی زندگی میں کردار نہ ہو یہ شخص کتنی لچھے دار تقریریں کر لے اسلام کے نزدیک کتاب و سنت کے نزدیک وہ عالم کا ٹیٹل لینے کا ہر گرم علم شریعت کی خوبی یہی ہے ہمارے اسلاف میں دیکھنے اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا اپنے بچے کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا کیا نصیحت کی خواہ فرمائی اپنے بچے سے مدرسہ بھیج رہے, ہیں، علم حاصل کرنے کے لئے بھیج رہے ہیں اور اپنے بچے سے کہہ رہے پر ta ta کہہ رہے ہیں میرے بیٹے مدرسہ جا رہے ہو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو پڑھنے کے لیے جا رہے ہو میری اس نصیحت کو یاد رکھنا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو مگر علم سے زیادہ میرے نزدیک اہمیت اخلاق اور ادب کی ہے کہا دیکھے ادب اور اخلاق کا ایک باپ سیکھ کر تم میرے گھر آ جاؤ یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے بمقابل اس کے کہ علم کے ستر باپ سیکھ کر آؤ اور تمہارے اندر اخلاق نہ ہو علم کے ستر بات سیکھ لو اور اخلاق نہ ہو ادب نہ ہو اس سے بہتر ہے ادب اور اخلاق کا ایک بات سیکھ کر آداب تم کامیاب ہو گئے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا حضرات گرامی اس چیز کو یاد رکھنا اس چیز کو یاد رکھنا عالم وہ ہیں جس کے اندر اخلاق ہو کردار ہو جس کے اندر سنجیدگی ہو مثانت ہو اخلاق نے کہا طالب و لل یا ویسا کل علم وی نا مبل اصلاب کہتے ہیں چار وہ علم وہ ہے علم والا وہ ہے جس کی ایک ایک حرکت سے جس کی ایک ایک ادا سے عالمانہ بخار چھلکتا ہو وہ بولتا ہے تو علم کی روشنی میں وہ چلتا ہے تو علم کی روشنی میں وہ کھاتا ہے تو علم کی روشنی میں وہ پیتا ہے تو علم کی روشنی میں وہ کاروبار کرتا ہے تو علم کی روشنی میں وہ لین دین کرتا ہے تو علم کی روشنی میں صحیح مانو میں علم و علم ہے آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور پہ تمہاری شریف کی روایت ہے نبی یقین نے کہا اللہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ایسے نہیں اٹھاتا کہ لوگوں کے سینوں سے انتقال ہو جاتا ہے جب مسند خالی رہتی ہے شاہیزوں کو عالم کا درجہ دے دیتے ہیں عالم کے مقام پہ خواہش کر دیتے ہیں شیخ الحدیث بنا دیتے ہیں مفتی بنا جنہیں مستی کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے جنہیں فاسی کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے جنہیں علامہ کا ٹائٹل دے دیا گیا ہے سارے مسائل انہیں جاہلوں سے پوچھے جائیں گے اور یہ بغیر علم کے فتوا دیں گے بغیر سمجھ کے فتوہ دیں گے سسلوا اصل خود بھی گمراہ ہوں گے اور ہزاروں کی پبلک جنہیں ستوا دے رہے ہیں انہیں گمراہ کریں گے ہمارے اطلاع سکتے تھے امام مالک کے بارے میں آتا ہے میں نے اس وقت تک ستوا نہیں دیا جب تک کہ مدینے کے ستر بڑے کبارے علما نے میرے ہاتھ میں گواہی نہ دے دی کہ میں ستوا لینے کے قابل ہوں شور میں نے بتاؤں امام مالک دلانت امام و دارا دینے کہا جاتا ہے اور جن کی جلالت و عصمت پہ ساری امت و تبی ہو گئے تھے ستر علماء مدینے کے کوارے علماء نے جب تک شہادت نہ دے دی کہ میں فتوا دینے کے قابل ہو چکا ہوں میں فتوا دے سکتا ہوں اور امام مالک نے فتوا دینے کی جسارت نہ کی آج اللہ کے قسم جو علم والے ہیں شور رکھنے والے ہیں سمجھ رکھنے والے ہیں اللہ کے قسم دل ہی دل میں پور رہے ہیں جو سوار علم ہے ہر جگہ جو افرا تفری ہے اشتا کے نام پر خزا کے نام پر شریعت کے ساتھ جو کھلواڑ ہے فتو کے ساتھ جو کھلواڑ ہے اللہ کی قسم شریعت محمدی کے ساتھ بدترین قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے تو بھائیو یہ عظیم نقطۂ سے سمجھنا ہے اسلام ہم سے جس علم کا تقاضہ کرتا ہے یہ علم علم سے پہلے اخلاق چاہتا ہے علم سے پہلے ادب چاہتا ہے علم سے پہلے عمل چاہتا ہے علم سے پہلے کیریکٹر چاہتا ہے علم سے پہلے سنجیدگی چاہتا ہے یہ اگر نہ ہو یہ اگر نہ ہو تو دھیر سارا علم بھی کم اصل یا مل و شرارا کہ کسی کدے پہ اگر کتابوں کا دوست ڈال دیا جائے تو بالکل ویسے ہی صلی اللہ وسلم ہمیشہ علم غیر ناطے سے پناہ مانتے تھے اللہ کا من علم اللہ ينفع آپ کو سمجھو آپ کو کتنی پیاری دُعا اللہ, اللہ اعوذ بکا من آل لا کا ایسے بخش نہ ہو. ہو جو علم نہ ہو جو علمت علم بنانے, بنانے سے زیادہ آخرت بگاڑتا ہو پر ایسے علم مجھے نہیں چاہیے ایسے علم سے بچائے جی. کتنی بڑی بات آئیو یہ ہو دو نا سارا جو اس امت سے پہلے گزری گئی تو ہے یہود و نسارا کی گمراہی کا بنیادی طور جانتے ہیں یہود و نسارہ کی گمراہی میں بنیادی پر یہ تھا یہودی ایک ایسی قوم جن کے پاس علم تھا یہود ایک ایسی قوم جن کے پاس علم تھا مگر اخلاق نہ تھے. عمل نہ تھا کردار نہ تھا کیریکٹر نہ تھا سب کچھ جانتے تھے سب کچھ جانتے تھے وہ حق کیا ہے سچائی کیا ہے جانتے تھے دلوں میں ان کے بات تھی مگر ان کی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم پہ عمل نہ کیا اور نشارا کی گمراہی ہے نشارہ کے اندر جذبہ عمل تھا عمل کرنے کا جذبہ تھا عمل کرنا چاہتے تھے عمل کرتے بھی تھے مگر ان کے عمل کی بنیاد علم پر نہ تھی ان کے عمل کی بنیاد علم پر نہ تھی بے علم عمل کے دیر علم دیکھو یہ دونوں چیزیں غلط علم ہو اور عمل نہ ہو تو بھی یہ علم با, با سے تباہی ہے عمل ہو اور اس کی بنیاد علم پر نہ ہو بغیر علم کے انسان عمل کرے بغیر علم کے جو جو آج ہماری میں بلاج دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بلاد و خرافات کا امرٹا و سیلاب جو دیکھ رہے کیا چیز ہے جذبہ عمل ہے لوگوں کے اندر علم نہیں ہے جیالت ہے عمل کرنا چاہتے ہیں مگر ایسا عمل کر رہے ہیں جو ان کی آخرت بنانے سے زیادہ جگاڑ رہا ہے علم ہونے کی وجہ سے کرشچنوں نے یہی کیا ریت پرانے کا راہدانی حق <تصفيق> ہے کرشچنوں نے نسارا نے رادانیت اجازت کر لی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہ دیا تھا یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ کی خوشنودی اور اور مندی حاصل کرنے کے لیے دین کے نام پہ خود کو جتنا تھکائیں گے جتنی مشقتوں میں ڈالیں گے جتنی تکلیفوں میں ڈالیں گے اللہ اتنی دیا ان سے خوش ہوگا کر کی تاریخ پڑھو اپنے آپ کو کتنی مشقتوں میں مبتلا کر دیتے دے, دے کیسا عذاب خود کو دے دے دے حالانکہ وہ عمال ہیں جو جنہیں اللہ سے قریب کرنے کی وجہ دور کر رہے تھے تو لہٰذا یہ دونوں ہی جتنے غلط ہیں بغیر علم کے عمل کرنا بھی غلط ہے اور بغیر علم کے عمل کرنا بھی غلط ہے اور شریعت نے علم کی ہر بات اپنی جگہ تبلیغ کا حق رکھتی ہے جس کے بعد بھی علم کا علم کی کوئی ایک بات بھی ہو شریعت نے اس بات کی تلقین کی اس کو دوسروں تک پہنچاؤ آپ ولو سننے کا بلّی ولو وا میرے حوالے سے اگر تمہارے پاس ایک بھی پہنچتی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ شریعت میں کہا اگر کو پھیلانا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے جس سے آپ کے پاس کوئی علم ہو کوئی حدیث ہو کوئی بات ہو اور اس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے وہ علم ہمیں دو ہمیں بتاؤ یہ مسئلہ سکھاؤ یہ مسئلہ بتاؤ حق کیا ہے بتاؤ سما اور وہ شخص اس بات کو چھپاتا ہے علم کو چھپاتا ہے شریعت مننا کہ علم کی باتوں کو چھپانے والا قیامت کے روز ایسے شخص کو اللہ تعالی آنکھ کی لگان پہنائے گا حضرات صاحب اکرام رضوان اللہ مناظر کرو موت کا وقت ہے اللہ ہو دنیا سے جا رہے ہیں مگر ان کے پاس تو ایک ایسی حدیث ہے جسے انہوں نے انسانوں کو بتایا نہیں امر کو بتایا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ہے جو سنے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ اور اپنی زندگی میں کسی کو بتایا نہیں موت وقت کتنا نازک وقت ہوتا ہے عموما انسان اپنے بچوں کو وصیت کرتا ہے ایسے وقت بھی اگر کوئی ایک حدیث کسی صحابی کے پاس ہوتی جو دو چار سانسیں باقی رہ گئی ہیں ان دو چار سانسوں کو اس حدیث کو پہنچانے میں جو سر کتنی بڑی بات ہے تو لہذا علم کو چھپانا شریعت کی نظر میں بدترین گناہ شریعت نے کہا کہ علم ایک ایسی دولت ہے جسے پھیلانا چاہیے علم کو پھیلاؤ گے بھی شریعت ہاں کبھی کبھی کوئی, کوئی بات ایسی ہوتی ہے جس کے بتانے میں کتنے کا اندیشہ ہوتا ہے جس کے بتانے میں کتنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو شریعت نے کہا ایسی بات کو انسان نفلیت کے خاص چھپا سکتا ہے ابو حرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمہیں رسول اللہ وسلم یہاں فرماتے ہیں. کے فقط بھی علم کا ایک بردن تو میں نے اس کو تمہارے درمیان پھیلا دیا ہے اور را علم دوسرا برتن فلو بس ہو اگر اس کو میں پھیلا دوں تو, تو, تو میرا حلف میرا گلا کاٹ دیا جائے گا اور مجھے خزل کر دیا جائے گا کیا مطلب ہے حضرت رضی اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حدیث کا بڑا ذخیرہ تم تک پہنچا دیا ہے حلال و حرام جائز ناجائز روزہ نماز زکات سے متعلق ہزاروں حدیثیں جو میرے پاس تھی تم تک پہنچا دیا ہے حضرت ہو گئے کہہ رہے ہیں حدیث کا ایک ذخیرہ میرے پاس ایسا بھی ہے لوگوں تو میں نے تم میں عام نہیں کیا ہے خاص خاص لوگوں کو بتایا ہے کیوں بتانے کی ضرورت میں فتنے کا اندیشہ تھا اور وہ کون سی حدیثیں تھیں ایسی حدیثیں جن کا دا تعلق فتنوں سے تھا اور ایسی حدیثیں جو وقت کے ظالم حکمرانوں پر صادق آ رہی تھی اب رحرا رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ حدیثیں میں سنا دوں تو میرا خطر ہو جائے گا وہ ظالم حکمران مجھے ختم کر دیں گے آپ دیکھیں گے سلحان اللہ سن ساتھ ہجری سے خبر حضرت ابو کا انتقال ہو گیا سے اور انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی تو نسلیحت کی خاطر جہاں بات بننے سے زیادہ بگڑنا پتنا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو وہاں علم نے کہا وقتی طور پر انسان کسی کسی چیز کو چھپائے کوئی بات نہیں ورنہ شریعت کا علم یا امانت ہے اور اس امانت یہ علم کو سارے انسانوں میں عام آن کرنا چاہیے بھائیو مجھے آج آپ کے بات کہنی ہے کہ آج علم شریعت آج ہمارے اندر دنیاوی علوم اور عصری علوم حاصل کرنے کا رجحان تو بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور زور سے زیادہ پایا جاتا ہوگا لیکن جو شریعت کا علم ہے شریعت کے علم میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسی عملی کی کوٹاہیاں کر رہے مریض ہے بیمار ہے کتنے مریض ہیں کتنے بیمار ہیں جو محض اس لیے نماز بھی پڑھتے کہ ہمارے کپڑے گندے ہیں کتنے مریض ہیں زندگی پر نماز کی پابندی کی اور کپڑے گندے تو نماز نہیں پڑھتے حالانکہ شریعت کہہ رہی ہے اگر یعنی کپڑے ندی سونے باقی حاصل کرنا ناممکن حالات ایسے ہو گئے اسی حالت میں گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا چاہیے کتنے مریض ہیں کتنے بیمار ہیں جو سرحے سے نماز ہی نہیں پڑھتے اور کہتے کہ جو ہے کپڑے گندے ہیں ہم نے جو ہے وضو نہیں کیا ہم نے تیمون نہیں کیا جہاں تک ہو اور باقی کپڑے بدلا سکتے ہیں بدلاؤ اور اگر تکلیفیں بدل نہیں سکتے نجاست لگی لو مریض کا اسی حالت میں نماز پڑھنا ہے نماز کسی صورت میں ثابت نہیں ہوگی شریعت کی گنجائش بھی اللہ وسلف اللہ حساب کا کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے لے کے پڑھو لے کے بھی اشاروں پڑھو بر نماز کو پڑھنا ہی جب تک ہوش و آواز باقی ہے نماز کو کسی صورت پڑھنا ہی ہے کا دے گا کا دے گا بہت سارے مریض نماز چھوڑنے تھے اور افسوس کی بات ہے اسپتال سے اسی اتہار میں اسی دنیا سے رسوت ہو جاتے بہت آنند بات ہے تو لہٰذا شریعت کا علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اپنے عمل کی بنیاد علم پر رکھیں اور جو مسائل آپ نہیں جانتے علم والوں سے رجوع کریں اور علم والوں سے رجوع کر کے اپنے آپ اپنی شخصیت کو مثالی شخصیت بنائیں اور مومنی شخصیت بنائیں اور یہ وہ ایام یہ دن وہ ایام ہیں جب اسکول وغیرہ کل رہے ہیں محرم یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آج ہم اسکولوں اور کالجوں کے چکر میں پڑ کر ہماری نوجوان نسل کے دین اور عقیدے کو ضائع کر لیں لہٰذا آپ پڑھاؤ ضرور بناؤ انجینئر بناؤ ڈاکٹر بناؤ سب کچھ بناؤ مگر یہ بات یاد رکھو ہمیشہ اپنے بچوں کی ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہو کہیں یہ کرشچن مشنری کے لوگ یہ کرشچن اسکول نہ ہمارے بچے پڑھتے ہیں کہیں انہوں نے ان کا پرنگ واسطو نہ کیا ہو ہمارے عقیدے کے سلسلے میں شکو و شہار نہ ڈالے ہوں کتنے واقعات کتنی شکایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کرشچن مشنریز کی اسکول میں پڑھنے کے بعد ہماری نوجوان نسل دین سے ہاتھ ہو گئی کتنے نوجوان نوز دین بے دار ہو گئے ایسی تعلیم سے نوز ایسی تعلیم ایسی تعلیم یاد رکھنا جس تعلیم سے دین جائے جس تعلیم سے جائے ہے اکبر اللہ آبادی نے کہا تم شوق سے کالج میں پڑھو تم شوق سے کالج میں پڑھو اور پارک میں بولو جائز وغیروں میں اوڑو اور چرچ میں چھو لو اور سخن بندہ گئے آج اس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو آپ سائنسدان بن دیں بلیے الحمد للہ لیکن پہلے ہمارے آپ کے ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے ہم پہلے مسلمان ہیں مومن ہیں پھر سائنٹسٹ ہیں آپ ڈاکٹر بن دیں الحمدللہ اسلام روحتا ہے لیکن آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے میرا حقیقی سرمایہ ایمان ہے پہلے ایمان کی حفاظت پھر اپنی ڈگری کی حفاظت آپ انجینئر بن دیں الحمدللہ الحمد للہ آلہ سے آلہ سستی کیجیے آپ مرد پہ جائیے شام پہ جائیے ستاروں کے کام نکالیے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن شرط کیا ہے اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو غیر ذمہ دار ہے وہ ماں باپ غیر ذمے دار ہے وہ والدین جو ایسی اسکولوں میں ڈال کر اپنے بچوں کے دین و فیزے کی حفاظت نہیں کرتے اور کبھی ان سے پوچھ کے نہیں دیکھتے ان کے سہن کا مطالعہ نہیں کرتے کہ ہمارے بچے کا دین اور عقیدہ تو نہیں جا رہا اس محترم بھائیو پڑھاؤ اسکولوں میں پڑھاؤ کالجوں میں پڑھاؤ یہ سب صحیح ہے مگر اپنے بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں کے دین اور عقیدے کی حفاظت کرو یہ ہمارا حقیقی سرمایہ دعیر سک اللہ رب العالمی کہنے والوں کو سننے والوں کو ہمیں اور آپ کو تو بھی خطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کا جو حقیق علم ہے اس علم سے خود آراستہ ہو کر اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے نو نحانوں کو اس علم سے آراستہ کر سکیں اللہ تعالیٰ بے عملی کے جو فتنے ہیں یا بے علمی کے جو فسنے اس دنیا میں ان تمام فتنوں سے ہمیں اور آپ کو بچائے اللہ کر بارک اللہ بارک اللہ لنا قرآن قرآن